بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لئیلہ فی کے مانوس کرنے کے سبب ایلہ فیهم رحلت الشتاء یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب